السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفہ وسلاۃ وسلام علام اللہ نبی اما بعد فاعوذ ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ان شاء اللہ ایک نمبر دو سو چار سے لے کے دو سو آٹھ تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر دو سو چار اور دو سو پانچ میں اور دو سو چھے میں اللہ رب العزت نے منافقین کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ منافق ہیں وہ دنیا کی زندگی کے متعلق بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو بھی اچھی لگتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں حالانکہ وہ سخت جگڑا لو ہیں یہ منافقین کی اللہ رب العزت نے نشانے بیان فرمائی و ہوا الدلقی سام سخت جگڑالو سید دنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بغض اللہ کو اس آدمی سے ہے جو بہت زیادہ جگڑا لو ہو یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چاروں میں سے ایک بات ہوگی تو اس میں ایک بات نفاق کی ضرور ہے حتیٰ کہ اس کو چھوڑ دے وہ چار باتیں کون کون سی ہیں نمبر ایک جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے نمبر دو جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے نمبر چار جب لڑ جب لڑے تو بے ہودہ گوئی کرے جھگڑا کرے گالی گلوچ کرے جب بھی لڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے پھر اللہ رب العزت نے اس کی ایک اور علامت بیان فرمائی فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُحْلِقَ الْحَرْسَ وَنَّسْلِ <نَسْت> کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تب اس کی خباست ظاہر ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے کفر کی تقویت کے لیے سازشیں کرتا ہے اور مسلمانوں کی ہر قسم کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے فرمائے ہلاک کرتا ہے ہر سا کھیتی کو اور نسل کو اس سے مراد یہی ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور بڑا تکبر والا ہے جب اسے اس کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو تب اسے اپنی پڑ جاتی ہے عزت نفس کی بات کرتا ہے تکبر کرتا ہے غرور کرتا ہے پھٹ جاتا ہے نصیحت کو قبول نہیں کرتا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور پہلے رب عزت نے منافقین کے علامت بیان فرمائی پھر اللہ نے مسلمانوں کی علامت بیان کی اپنے ماننے والوں کی علامت بیان کی اپنے بندوں کی نشانی بتائی کہ میرے بندے کیسے ہیں وہ متکبر نہیں غرور کرنے والے نہیں بلکہ وہ میرے مخلص بندے ہیں ہر وقت اسی محنت میں رہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں پھر آیت نمبر دو سو آٹھ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مومنوں کو مخاطب کر کے کہا اے مومنو سلام میں اسلام میں ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہودیوں کی طرح نہیں بعض احکامات کو مانا بعض کو نہ مانا بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اپنی خواہشات کو اپنے افعال کو اپنے اعمال کو ہر چیز کو اسلام کے مطابق بنا لو اور شیطان کے پیر قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو کیوں کیونکہ وہ تمہارا زہری دشمن ہے آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں فرمایا وامنسی اور کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں من یوں کا کہ خوش لگتی ہے آپ کو قول اس کی بات فی الحات دنیا دنیاوی زندگی میں وہ یشہدو اور وہ گواہ بناتا ہے اشہد یوشدو کا مطلب ہوتا ہے گواہ بنانا وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اللہ اس پر جو فی قلب ہی اس کے دل میں ہے گواہ بنا کے کہتا ہے کہ میں سچا ہوں میرا دل صاف ہے پاک ہے وہ ہوا حالانکہ وہ الد الخی شام سخت جھگڑا ہے و ادا اور جب طلّہ وہ پیٹھ پھیر جاتا ہے جب مسلمانوں سے مسلمانوں کے پاس سے اٹھ کے کافروں کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے سا تو کوشش کرتا ہے فل آرضی زمین میں لیوف تاکہ فساد کرے فیہا اس میں وہ لکھل اور برباد کرے کھیتیاں و نسل اور نسل اور اللہ تو فساد کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا واللہ لا اللہب الفساد اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو و اذا قیلہ اور جب کہا جاتا ہے اسے اطلاع اللہ،, اللہ سے ڈرو جب وہ برے کام کرتا ہے اسے یہ کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈرو تو آغذت حلعزت تو, تو ابارتا ہے اسے تکبر بالاسمی گناہ پر پھر تکبر کی وجہ سے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا بلکہ اور گناہ کرتا ہے فحس پس کافی ہے اسے جہنماں جہنم جہنم, جہنم و لبی اصل محاد اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے ومن الناسی اور کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں میں یشری جو بیچ دیتے ہیں نفس اپنا نفس اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں ابتغاء آ تلاش کرنے کے لیے مہارا اللہ اللہ کی رضا مندی واللہ اور اللہ رعفن بہت زیادہ شفیق ہے بال عباد اپنے بندوں کے ساتھ کہتے ہیں نا ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے کوئی ماں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچ سکتی اور اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے جو ستر ماؤ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے زیادہ شفیق ہے زیادہ رحیم ہے یا من اے وہ لوگ جو ایمان لائے ادولو تم داخل ہو جاؤ فصل اسلام میں کافہ پورے کے پورے ولا اور نہ تم پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی ان بے شک وہ لقم تمہارا ادو دشمن ہے مبین الظاہر صدق اللہ عظیم